أعوذ علیم من, من حمده ونفقه ونفقه يوم يجمع اللہ ر جس دن اللہ رسولوں کو جمع کرے گا اور کہے گا ماضا جب تم تمہیں کیا جواب دیا گیا پارو وہ کہیں گے لا علم بالانا ہمیں کچھ علم نہیں کا انتا اللہ بے شک تو ہی چھپی ہوئی باتوں کو خوب جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے دین کے کچھ اہم احکامات بیان کرنے کے بعد قیامت کے کچھ حالات اللہ تعالی نے ذکر کیے ہیں ان کی طرف اشارہ کیا ہے تاکہ جو اللہ کے فرما بردار ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت پر امید ہو اور جو نافرمان ہیں انہیں تبدیل ہو جائے فرمایا یوم رسول کے اس دن اللہ رسولوں کو جمع کرے گا اور ان سے پوچھے گا سوال کیا جائے گا کہ جو دعوت تم نے دی تھی تو تمہاری امتوں نے اس دعوت کو کس حد تک قبول کیا پیغمبروں سے یہ سوال کہ تمہاری دعوت کو تمہاری امتوں نے کتنا قبول کیا یہ اصل میں امتوں کو ڈانٹ دپٹ کرنے اور ملامت کرنے کے لیے ہوگا جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے وَإذَا جب زندہ درگور کی گئی بچی سے جس بچی کو زندہ درگور کیا گیا ہوگا دنیا میں اس سے پوچھا جائے گا بی اے بن زندگی کو سی تجھے کس جرم کی وجہ سے خطر کیا گیا اب وہاں پہ موجودہ سے درگور شدہ بچی سے سوال اس لیے نہیں کہ درگور ہونا اس کا جرم ہے بلکہ درگور کرنے والے کی ملامت کے لیے اس سے پوچھا جائے گا ایسے ہی انبیاء کرام صلوات اللہ علیہ مجمعین سے یہ سوال کہ مادا اچھ تم کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا تمہاری دعوت کو کتنا قبول کیا گیا یہ سوال انبیاء کے لیے نہیں حقیقت میں امتوں کے لیے ہوگا وہ آگے سے کہیں گے کہ لا علم مولانا ہمیں کوئی علم نہیں یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ امتوں کے اپنے اپنے رسولوں کو جواب کا کچھ علم تو پیغمبروں کو ہے کیونکہ انہوں نے اپنی عمر انہیں امتوں میں گزاری تھی تو وہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں کچھ علم نہیں لا علم صاف انکار کر دیں گے کہ ہمیں کوئی علم نہیں اس کا جواب اگلی بات میں ہے کہ کہیں گے انت علام الغیوب کہ اللہ یقیناً تو ہی چھپی ہوئی چیزوں کو چھپی ہوئی باتوں کو بخوبی جاننے والا ہے یعنی ہم تو صرف ان کے ظاہری جواب کی حد تک واقف ہیں جو ہماری زندگی میں انہوں نے دیا اور پیغمبر شہادت بھی اسی کے متعلق دیں گے جیسے کہ صورت نسا میں گزرا ہے کہ انبیاء وہ اپنی امتوں پر گواہ ہوں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ان پر گواہ ہوگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر گواہ ہوں گے یعنی کہ ان کی ظاہری حالت کو دیکھ کر ہمیں ان کے ظاہر کا تو کچھ نہ کچھ علم تھا لیکن پھر حقیقت ہماری امت نے ہماری دعوت کو قبول کیا یا نہیں کیا اس باطن کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے تو لہذا حقیقت کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور ہمیں اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے ارقال اللہ مریم جب اللہ تعالی کہ عیسا بن ادر نعمت علئی کا اپنے اوپر میری نعمت کو یاد کرو وہ اللہ والدہ کا اور اپنی والدہ پر اپنے آپ پر اور اپنی والدہ پر جو میری نعمتیں ہیں انہیں یاد کرو ان کا ویرو الدس جب میں نے پاک روح سے روح الخص کے ساتھ تیری مدد کی تو کلی مناسل محدی و تو تو گود میں اور ادھیڑ عمر میں لوگوں سے باتیں کرتا تھا وہ کتاب اول حکمت اول تو اول انجیل اور میں نے تجھے کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائی وہ اس تخلق و مینی کا اور جب تو گارے سے, مٹی سے پرندے کی شکل کی مانند مارتا تھا تو وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا اور تو پدائشی نابینا اور برس والے کو میرے حکم سے تندرست کرتا تھا وَإذ تخرج اور جب تو مردوں کو میرے حکم سے نکال کھڑا کرتا تھا وہ از کفقت بنی اسرائیل کا جب میں نے بنی اسرائیل کو تجھ سے روکا اِذ جب تو ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کے آیا فقار اللہ دینا کافار تو ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا ان لوگوں میں سے کچھ نے کہا انہ کہ یہ تو واضح جادو ہے چونکہ پیغمبروں سے سوال امتوں کے سرکش لوگوں کو ڈانٹنے کے لیے اور ملامت کرنے کے لیے ہوگا اور سب سے زیادہ ملامت اور ڈانٹ کے لائق نصارہ ہوں گے کہ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنا لیا عیسا علیہ سلام سلام ان کو شرک سے روکتے رہے عمر بھر اور وہ انہی کو رب بنا کے بیٹھتے ہیں تو جو شرک سے منع کرنے والا ہے اسی کو ہی رب بنا دینا یہ تو بہت بڑا غرم ہے اس لیے ملامت کے سب سے زیادہ سداوار حقدار وہ نصارہ ہے اور اللہ تعالی کے لیے نصارہ نے مریم علیہ سلاط و کو بیوی بی بی بنا دیا کہتے تھے مریم علیہ سلاط و اللہ کی بیوی بی ہے عیسا علیہ تلاۃ اللہ کے بیٹے ہیں حالانکہ اللہ تعالی ان سے بہت بلند ہے اور بات ہے اسی وجہ سے تمام پیغمبروں کی موجودگی میں اللہ تعالی عیسا علیہ طلاۃسلام پر جو انہوں نے انعامات کیے ہیں اللہ تعالی ان انعامات کا ذکر کریں گے میں نے تجھ پر یہ یہ یہ یہ, یہ انعام کیے اور پھر ان سے سوال ہوگا اور یہ اصل میں عیسائیوں کی تردید یہاں پر مقصود ہے اور یہاں پر انعامات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے شخل کو منت تین کے تٹی سے بناتا تھا پرندے کی شکل و صورت کی مانند تو اس میں پھونک مارتا تو وہ پرندہ بن جاتا تو یہ شکل و صورت بناتے تھے وہ پرندے تھی یہ نہیں کہ وہ پرندہ پیدا کر دیتے تھے مٹی سے پرندے کا ایک ڈھانچہ بنا دیتے تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بول جزا دیا تھا وہ پوپ مارتے تو اللہ اس کو جیتا جا پرندہ بنا دیتا اور وہ اڑنے لگتا باقی جو حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تصویر بنانے والوں سے کہے گا کہ جو تم نے تصویریں بنائی ہیں ان کو زندہ کرو جس طرح کے کئی بخاری کے اندر حدیث ہے اسی طرح بخاری نہیں ایک اور حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کا غصہ بڑا سخت ہوتا ہے اس پر جو تصویر بناتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا فلوقو کا خلطی یہ چلا ہے میری مخلوق جیسی مخلوق بنانے اللہ تعالیٰ بڑے ناراض ہوتے ہیں تو یہ علیہ سلاۃسلام کا خاصہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ موج دیا تھا یہ ان کے لیے درست تھا تو خالق صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے اور پھر اسی طرح بری اسرائیل نے یہودیوں نے مل کر سازش کی عیسیٰ علیہ السلاط علام کو قطر کرنے کی اللہ تعالیٰ ان کو اس سے بھی بچا لیا تو یہ سارے انعامات اور احتیاط اللہ تعالی ذکر کریں گے جینا اور جب میں نے ہواریوں کی طرف وحی کی ان کو الہام کیا انعاموبی وب وصولی کہ مجھ پر ایمان لاؤ اور میرے رسول پر پالو آئے اور گواہ ہم فرما بردار ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان تھا عیسیٰ علیہ السلام پر کہ اللہ تعالیٰ نے عیسہ علیہ السلام کو ہزاری دیے یعنی مخلص مددگار اللہ تعالیٰ نے مہیا کیے اور یہاں پر اوہینا سے مراد رہی البیا والی نہیں بلکہ الہام ہے یعنی کہ دل کے اندر بات ڈالنا اللہ تعالیٰ بندے کے دل میں کوئی بات ڈال دیتے ہیں اس کو الہام بولتے ہیں اس کو وحی کے لفظ سے ہی تعبیر کیا جاتا ہے جیسے موسا علیہ السلام وسلام کی والدہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ام میں کی طرف وہی کی کہ اس کو سمندر کے اندر ڈال دے دابوت میں صندوق میں رکھ کے اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور حید ہم نے شہد کی مکھی کی طرف وہی کی کہ پہاڑوں میں اپنا گھر بنا اور ہر طرح کے پھل چوس شہد پیدا کر تو یہ وحی یعنی الہام القاع دل میں بات ڈال تو ہواریوں کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ وہ عیسائی صلاط وسلام پر ایمان لے آئے تو یہ اللہ تعالی کا احسان اور انعام تھا عبقال ہواری جب سواریوں نے کہا یا مریم اے عی سب مریم فلی کیا تیرا رب یہ کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک دسترخان اتارے فالتطلع. تو عیسا علیہ السلام نے کہا اللہ کے دھرو ان کم تم ممین اگر تم مؤمن ہو پالو تو انہوں نے کہا کومنہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں کلو گنا اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں وَنَعْلَمَ وَأَن قَدْ صَدَقْتَنَا اور ہم جان لیں کہ تُو نے سچ کہا ہے وَنَقُونَ عَلَيْهِ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ اور ہم اس پر گوا بن جائیں یعنی حواریوں نے اللہ اور اس کے رسول پر جو ایمان رکھتے تھے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے یہ مائدہ کا سوال کیا دسترخان جس میں کھانے پینے کی چیزیں ہوں یہ اس لیے نہیں کہ ان کو عیشار اصلاطلام کے نبوت پر یا اللہ تعالیٰ پر شک تھا بلکہ اطمینان پلب کے لیے انہوں نے کہا کہ مان لیے نشانی ہو جاتا کہ اب مزید پکی ہو جاتی جیسے کہ سورہ باہرہ میں آپ پڑھ چکے ہیں ابراہیم علیہ السلاطلام نے علی اللہ تعالیٰ کو کہا تھا آری نیتی فتح مجھے لکھا تو صحیح ہے اللہ کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے اللہ نے فرمایا اولا تو یہ یقین نہیں ہے فرمانے لگے بال کیوں نہیں یقین تو ہے ایمان ہے میرا کہ تم مردوں کو مطمئن ہو جائے تو اسی طرح حواریوں نے جو عیسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا وہ اپنے اطمینان قلب کے لیے کیا تھا تو عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اطاف اللہ اللہ سے ڈر جاؤ کیونکہ اپنی من مرضی کے من چاہی موجزات من چاہے موجزات طلب کریں اگر اور وہ ظاہر ہو جائیں پھر اگر نافرمانی کی جائے اس کے بعد بھی تو اللہ تعالی کا غصہ اس قوم پر بڑا سخت ہو جاتا ہے اس لیے انہوں نے کہا اتاف اللہ اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرنے کا تقوہ اختیار کرنے کا ان کو حکم دیا تو پھر انہوں نے وضاحت کی کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں ہمیں اطمینان ہو جائے اطمینان ایمان کا سب سے اعلیٰ ترین درجہ ہے خیر جب انہوں نے وضاحت کی کالا عیسی بن مریم تو عیسی بن مریم نے کہا اللہم ربنا اے اللہ ہمارے رب انزل علینا مائزة من ہمارے لیے آپ ایک دفتر خان دسترخان فرما کپورا عید الینا و آنا ویتمن جو ہمارے پہلوں اور پچھلوں کے لیے عید ہو جائے اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو غرز اور ہمیں رزق دے وہ ان تاخیر اور تو سب رزق دینے والوں میں سے بہتر ہے یعنی یہ انتہا درجے کی آجزی کی دعا ہے اے اللہ اے ہمارے رب اللہ تعالیٰ کو دو دو مرتبہ پکارا اللہ عمار ربانہ کے ساتھ ربانہ بھی ملایا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا اصلاط السلام نہ اللہ تھے نہ اللہ کے بیٹے تھے نہ ہی اللہ کے اختیارات رکھنے والے تھے اور ان کے حواری بھی ان میں سے کسی چیز کے قائل نہیں تھے کیونکہ اگر حوالی اس بات کے پائر ہوتے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ہے یا عیسا کا بیٹا ہے یا الہی اختارات عیسیٰ علیہ سلاط و رکھتے ہیں تو پھر ان کو یہ کہنے کہ کی ضرورت نہیں تھی کہ اپنے ربطوں کو ہو کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ تو اتار کے لے آؤ تو ہم پہ نازل کر مائدہ نہ یہ عقیدہ عیسیٰ علیہ السلاط اسلام کا تھا نہ عیسیٰ علیہ السلاط اسلام کے حوالیوں کا تھا اور پھر عیسیٰ علیہ سلاط و نے بھی کمال آج کے ساتھ اللہ تب خان سے دعا کی اور اللہ تعالی نے ان کا یہ مطالبہ پورا بھی کر دیا اور کہتے ہیں کہ اللہ معدہ اتار دسترخوان آسمان سے اتار تفون تفون لنا من یہ ہمارے اگلوں پچھڑوں کے لیے عید بن جائے تو اس سے کچھ علماء اشتدال کرتے ہیں کہ یہ معاہدہ جس طرح اتوار کے دن اترا تھا اور اتوار کا دن نصرانیوں کے لیے عید کا جس طرح مسلمانوں کے لیے جمعہ کا دن عید کا دن تو یہ کچھ لوگ اشتدلال کرتے ہیں لیکن یہ اشتدلال درست نہیں ہے کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کتاب الجمعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کا دن ہی دیا تھا یہودیوں کو تو انہوں نے جمعے کے بجائے ہفتے کا دن اختیار کیا اور جمعہ کا دن ہی دیا تھا نفرانیوں کو تو انہوں نے یہودیوں سے بھی ایک دن بعد اتوار کا دن اختیار کر لیا اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر کسی قسم کی چوڑ کیے بغیر جمعے کے دن کو ہی تسلیم کر لیا قال اللہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی علیہ علیکم میں اس کو دسترخان کو تم پر نازل فمت پور وحکم تو تم میں سے جو بھی اس کے بعد نہ کرے گا تو فعنی او از عذاب اللہ من العالمین تو میں اس کو ایسا عذاب دوں گا جیسا عذاب میں نے جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دیا ہوگا اب وہ دسترخوان اترا کہ نہیں اترا اس بارے میں اہل علم کا بہت اختلاف ہے کچھ کہتے ہیں کہ وہ دسترخوان اترا اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں جب اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ دھمکی دے دی کہ دسترخوان میں اتار دیتا ہوں پھر جو کفر کرے گا تو اس کو شدید قسم کا عذاب دیا جائے گا تو اس کے بعد وہ دسترخوان اتارا نہیں گیا تو درست بات اس میں یہی ہے کہ وہ دسترخوان اتارا گیا کیونکہ اللہ نے کہا منظر کہ میں تم پر وہ دسترخوان اتارنے والا ہوں اسی طرح جامع ترمدی کے اندر عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دسترخان جو اترا تھا وہ گوشت اور روٹی کی صورت میں اترا اور ان کو حکم دیا گیا کہ وہ اس میں خیانت نہ کریں اور کل کے لیے ذخیرہ نہ کریں لیکن انہوں نے خیانت بھی کی اور ذخیرہ بھی کیا کل کے لیے رکھ لیا تو اللہ تعالی نے ان پر پھر عذاب نازل کیا اور ان کی شکلوں کو بندروں اور تنظیروں میں بدل دیا یہ روایت جامع فرمنی کی ہے لیکن سند اس کی صحیح نہیں ہے اگر اس کی سند صحیح ہوتی تو یہ اس بارے میں فیصلہ کن روایت تھی پھر تو وعدہ ہو جاتا کہ ہاں دسترخان اترا اور انہوں نے نافرمانی کی اور ان کی ان کو سزا بھی ملی لیکن یہ روایت صحیح نہیں بہرحال درست بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ وہ دسترخان ان کے لیے اتارا گیا تھا اور چونکہ اللہ سبحانہ خانہ صاحلہ تیسرا علیہ سلاق پر اپنے احسانات کا ذکر فرما رہے ہیں تو ان احسانات میں سے یہ دفتر خان والا بھی ایک احسان اللہ نے ذکر کیا ہے اور اگر یہ احسان کیا ہی نہیں تو پھر اس کو ذکر کرنے کا کیا معنی ہے تو بہرحال یہ اللہ سبحانہ ہوا کے انعامات ہیں عیسیٰ علیہ السلام پر جو اللہ تعالی نے کیے آگے پھر وہ انعامات ذکر کرنے کے بعد عیسی علیہ السلاۃ والسلام سے جو سوالات ہیں وہ اللہ نے ذکر کر